جگہ تین رکت ترابی ادا کی گئی وتر اور دعا سے فارغ ہونے اور لوگوں کے مرضی سے چلے جانے کے بعد کسی کے کہنے پر یاد آیا کہ تین رقت کی ادائیگی ادائی کی ہوئی ہے تو اس نماز ترابی کی حکم کیا ہے یہ دو رقط نماز لوٹائی جائے گی کس کا حکم یہ ہے